ال کا منل کتاب اے محبوب آپ کی طرف کتاب میں سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت آپ فرمائیں وہ عقیمت اور آپ نماز کو قائم رکھیں ان سوالات تنہا عن شاہ اول بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے جو شخص نیک بننا چاہتا ہو مگر نفس و شیطان اسے نیک نہ بننے دیتے ہوں اسے چاہیے کہ کم از کم وہ نماز کی پابندی کرے اطمینان سے صحیح وضو کرے غسل کے فرائض کو سیکھ لے جب بھی غسل فرض ہو تو مکمل صحیح طور پر غسل وہ ادا کرے وضو کے فرائض سیکھے اور صحیح طور پر وضو کرے نماز کے فرائض و واجبات سیکھے اور صحیح طور پر نماز ادا کرے جب نماز پڑھے تو نماز کو تمام کاموں میں سے اہم کام سمجھے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھے نماز کو وقت دے نماز کے لیے گھڑی کو اتار دے یعنی نماز پڑھنی ہو پھر گھڑی کو نہ دیکھے آدھا گھنٹہ لگے ایک گھنٹہ لگے یہ پندرہ منٹ لگے اسے یہ جلدی نہ ہو کہ میں دو دو رکعتیں دو دو منٹ میں پڑھ لوں تو اس طرح بارہ رکعتیں بارہ منٹ میں ہو جائیں گی ارے آج تو میرے پندرہ منٹ نکل گئے وہ اس طرح نہ دیکھے نماز میں جو وقت دے گا یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جتنا وقت نماز میں دے گا اتنا ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں وہ حاصل کرے گا یہ خسارے کا سودا نہیں ہے بہت کامیابی کا سودا ہے نماز اطمینان سے پڑھیں خوش و حضو سے پڑھیں توجہ سے پڑھیں نماز میں جو کچھ عربی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے تو جب عربی پڑھیں نماز میں تو ترجمے پر نگاہ ہو توجہ ہو موبائل فون نماز میں سائلنٹ بھی نہ رکھیں کہ جب موبائل فون سائلنٹ ہوتا ہے تو جیب کے اندر محسوس ہو جاتا ہے کہ موبائل فون آ رہا ہے فون آ رہا تو آدمی کو فکر ہوتی جلدی سے نماز ختم کر کے دیکھوں کس کا فون ہے بس اللہ سے تعلق جب قائم کرنا ہے تو دنیا سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے موبائل فون آف کر دیں اطمینان سے نماز پڑھیں اسی طرح نماز کے ظاہری اور باطنی آداب جب بجا کر نماز ادا کی جائے گی ایک نہ ایک دن وہ دن ضرور آئے گا جب انشاءاللہ گناہوں سے شدید نفرت ہو جائے گی اور نیکیوں سے دل جگمگا اٹھے گا حضرت انس ردی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا وہ مختلف برائیوں کا شکار تھا مگر وہ مسجد نبوی شریف میں آ کر نماز حضور کے پیچھے ادا کرتا تھا صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں عرض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوجوان ہے تو نمازی مگر کئی برائیوں میں ملوث ہیں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز اسے ہر برائی سے دور کر دے گی حضرت انس فرماتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ نماز کی برکت سے وہ نیک اور پارسا بن گیا اندنہ علفاشہ یول منکر بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں جس کی نماز برائی سے نہ روکے وہ در حقیقت نماز ہی نہیں مراد یہ ہے کہ اگر ہم کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں میں ملوث ہیں ہمارے وضو میں غسل میں یا نماز پڑھنے میں کوئی غلطی ہے ہمیں ظاہری اور باتنی آداب بجا لاتے ہوئے صحیح اور درست نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ولا ذکر اللہ اکبر اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے ترمی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں تمام اعمال میں بہترین عمل بتاؤں جو رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ بلند رتبہ دینے والا ہے اللہ کی راہ میں سونے چاندی دینے سے بھی بہتر ہے بلکہ تروزی شریف میں حضور اقدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاد فرمایا جہاد میں شہید ہونے سے بھی افضل ہے لوگوں نے عرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ترمزی شریف میں ہے قیامت میں سب سے بلند درجہ اللہ کی یاد کرنے والوں ذکر کرنے والوں کو دیا جائے گا صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنے والوں سے بھی بڑا درجہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ہوگا آپ نے فرمایا اگر جہاد کرنے والا اتنا جہاد کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے پھر بھی ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے بلند ہے اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ للہ ختم قاضیہ شریف کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر کرتے ہیں مشکلات پریشانیوں سے نجات کے اولاد و ورضائب پڑھائے جاتے ہیں سکون چین اطمینان و ذہنی اور قلبی سکون کے لیے اوراد و ورضائب پڑھائے جاتے ہیں روزی میں برکت کے اولاد و ورضائب پڑھتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرتے ہیں یقین جانیے کہ جو ذکر میں لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے الا ذکر اللہ کی تتما ان القلوب سن لو دلوں کا چین تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کا ذکر ہے آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر تو نماز کے متعلق فرمایا یہ اور برے کاموں سے روکتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا نماز کے علاوہ بھی وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی وہ بے حیائی و برے کاموں سے دور ہو جائے گا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو ہوتی آحسن اہل کتاب سے جب تم بحث کرو تو بہت ہی اچھے انداز میں کرو یعنی کسی سے بھی بحث ہو تو لڑنے جھگڑنے کی کیفیات نہ ہو صرف سمجھانے کا انداز ہو الدین ہو مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے یعنی جو ضدی ہیں کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتے ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ کو اور ان لوگوں سے کہو ہم ایمان لائے بل ان اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا وہ ان ضلع اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہم تو ریت زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی وہ الاحنا و الاحکم و <وَاحِد> تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے وہ نشم الہو مسلمون اور ہم اللہ ہی کے لیے گردن جھکانے والے مسلمان ہیں وہ اور اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا ال کا آپ کی طرف الکتابہ اس کتاب کو تاکہ آپ لوگوں کو اس کتاب سے نصیحت کریں فلین آم الکتاب یؤمنون نہ پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ مین من یؤمن مینو اور کچھ ان اہل مکہ میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن مجید فقان حمید کی جو باتیں ہیں اس پر وہ یقین رکھتے ہیں کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کتاب پر یقین رکھتے ہیں وَمَا یہادو بھی إِلَّا الل کا اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو من قبل مِنْ من آپ اس سے پہلے کتاب نہ پڑھتے تھے والمینی کا اور نہ آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھتے تھے آپ کو لکھنا اور پڑھنا اللہ تعالی نے سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود لکھا نہیں لوگ ان سے لکھوایا لیکن مفسرین فرماتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا اور لکھا ہوا پڑھنا بھی سکھایا اگر شروع ہی سے یہ ساری چیزیں آپ سیکھے ہوئے ہوتے اور پھر قرآن کا آپ درس دیتے تو لوگ کہتے کہ اچھا یہ تو آپ نے خود بنا لیا ہے تو نہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد ہے نہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا تو پھر آپ کا یہ کلام کرنا اور قرآن کو پیش کرنا یہ آپ کا معجزہ ہے اور آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے عزل لر تابل مبتلون ورنا اگر آپ شروع ہی سے لکھنا و پڑھنا جانتے ہوتے اس وقت ضرور باتیں لوگ شک کرتے اور کہتے کہ یہ خود انہوں نے بنایا ہے لیکن اس کی باوجود بھی کافروں نے ایسی باتیں کہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا ہے لیکن یہ انہوں نے جانبوز کا زبان سے کہا دل میں ذرہ برابری شک نہیں تھا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے تھے پھر بھی اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے بل ہوا آیا تم بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں فی صدور اللہ دیر ات ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا کیا گیا ان کے سینوں میں قرآن ہے قرآن کا نور ہے وما یجاد آیاتینا اللہ اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں قالو اور وہ بولے لو لا ان ضلع علیہ آیا تم ربی ان کے رب کی طرف سے ان پر نشانیاں کیوں نازل نہ کی گئیں اتنی نشانیاں اور اتنے موزاد دکھائے پھر بھی یہ کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آئی اب چونکہ یہ سوال اعتراض برائے اعتراض ہے مخالفت برائے مخالفت ہے تنقید برائے تنقید ہے تو اس کا جواب جو دیا گیا وہ ایراز والا ہے کہ جاہلوں سے بحث کرنے کے بجائے ان سے ایراض کرنے کا حکم ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے ان نمل آیات و ان نشانیاں اور آیتیں تو اللہ ہی کے پاس ہے مبیر میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں اوللم یکفیم انا انزلا علی کل کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی یتلا وہ کتاب جو ان پر پڑھی جاتی ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت کی وہ نقل نہیں بنا سکتے ان علی کلا رحمہ بے شک اس کتاب میں ضرور رحمت ہے اور نصیحت ہے قومی مینون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے اس کتاب میں رحمت بھی ہے نصیحت بھی ہے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اس کتاب سے فیض حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں